Hello, I'm in بالکل آپ و بارہ پورا سجا بعد سورة سورة الاحزاب آیت نمبر ہے ستائیس ملال القاب چھبیس ہے اچھا چھبیس اور ستائیس دونوں پوائنٹ ٹھیک ہے میں نے آخری کا نمبر دیکھا چھبیس نمبر چھبیس نمبر آیت ہے سورت الحضاب حزب کی جمع لشکر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وأصحابه أجمعين أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم فأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وكذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَنزَلَ الَّذِينَ الْكِتَابِ مِنْ تلین احزاب کے لوٹ جانے کا ذکر کرنے کے بعد وہ لشکر جو مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے قریش مکہ اور دیگر قبائل یہود کے اکسانے کی وجہ وائی بل اقتب جو تھا اس نے اکسایا تھا یہ نذیر تھا بنو و نذیر میں سے تھا خیبر سے گیا اور اس نے زبردست محنت کی اور یہ خطاب میں ماہر تھا اس نے سب کو اکسایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو جڑ سے اخاڑ دینے کا یہ آخری موقع ہے معاذ اللہ اصطمفر اللہ تو سب جمع ہو کر مدینہ پر چڑھا ہے یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا الحمدللہ للہ آج اس کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالی نے مِنْ الْكِتَابِ مِنْ کہ اللہ رب العزت نے انزلہ اتارنا یہاں مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شکست کردہ کیا اور ان کے قلم سے اللہ رب العزت نے انہیں ذلت کی طرف اتارا ان کو برباد کیا جو وہ مسلمین کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر دیا زاہر جنہوں نے مدد کی تھی من اہل کتاب اہل کتاب میں سے جنہوں نے مدد کی تھی کفار کی کہ مسلمین پر نقصان کا باعث بنے وہ تازہ ففی قلوب ہم اور اللہ تعالیٰ نے بنو کو کہ یہ کے دنوں میں روپ جاری کر دیے یہ بنو کو کا معاملہ ہے کیونکہ ان کی بستی مدینہ کے شرق میں تھی اور جب مدینہ پر بالائی علاقوں سے تمام دشمن چڑھ رہے تھے اس وقت یہ اصفلم ان کو زیر علاقوں سے یہ مسلمانوں پر دشمنی کی آگ برسا رہے تھے تو اس لحاظ سے اہل اسلام کو آزاد میں اس قدر دکھ پہنچایا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بالا گاتل اس الحنا زاغت البسار جب آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی وب بالا گاتل اور کنےجے منہ پہ آنے لگے یہ کیفیت تھی کہ اس وقت رات کے سناٹے میں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی دشمن کی خبر لا کر دے اس کو میں یہ وعدہ دیتا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو تین دفعہ یہ مطالبہ کرنے کے باوجود کوئی شخص نہیں اٹھا اس طرح کے شدید حالات تھے جن کا تصور بھی کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں سے کوئی بھی نہ اٹھے یقیناً وہ جب واجب سمجھتے تو سب اٹھ کھڑے ہوتے مگر یہ نبی علیہ سلاط السلام کی طرف سے اختیار تھا کہ کوئی اپنی مرضی سے اٹھے کوئی نہیں اٹھا یہاں تک کہ وہ بھی حافہ بن جمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اٹھے اور جا کر خبر لائے اور وہ خبر لائے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر تکلیف مسلمانوں کو آئی بھوک پیاس بھی تھی خندق بھی کھودنی پڑی اس کے بعد محاصرہ بھی کافی دیر رہا کفار کا پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں بھیجی اور ملائکہ کو بھیجا اور انہیں جلید و رسوا کیا تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ, وسلم کو اللہ وسلم نے متوجہ کیا ان اندرونی دشمنوں سے یہ جو فری بن اقتد نے ابھار کر تیار کیے تھے بنو قریضہ جو اس سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ السلام کے ساتھ معاہدہ میں تھے تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو ان کے قلعوں سے بے دخل کر دیا ان کے قلوں سے اللہ رب العزت نے انہیں جنت کے ساتھ اتار دیا یہ اپنی عزت اور اپنے اقتدار پر باقی نہ رہے اور بنو قریضہ یہود میں سے سب سے زیادہ بڑے لوگ تھے اشراف تھے یہاں تک کہ جب کوئی بندہ قتل ہوتا تو بنو قرعضہ میں سے یہ قرضی شخص تھا اس کی دیت بنو نذیر کے ایک شخص سے دگنی ہوتی اس واسطے کہ کی وہ قیمتی لوگ یہ بڑے لڑاکا خوفناک قسم کے لڑاکا اور اشراف یہود میں سے تھے فرمایا پھر منظر کیا تھا وکاضہ فیو بہم اللہ نے تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا فریقن تا پتون نہ ایک فریق کو ان میں سے بنو رازا میں سے تم قتل کرنے لگے اور ایک فریق جو تھا اس کو تم نے قیدی بنانا شروع کیا منظر یہ تھا کہ کل تک جو چودھری تھے اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ تمام قبائل کے ساتھ مل کر مدینے کے حاکم ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا نام مٹا دیں گے اللہ آج مسلمانوں کے ہاتھ ایک فریق قتل ہو رہا تھا بنو کو راضا میں سے اور ایک کو وہ قیدی بنا رہے عورتیں بچے ان کے وہ آ رہا تھا اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ارباہ ان کی زمین کا تم اس کے وارث ہو گئے اور مالک ہو گئے وہ دیا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا تم ہی وارث ہو گئے وہ ارب لمبا تھا اور اس زمین کے بھی تم وارث بن گئے جس کو اس سے پہلے تم نے اپنے قدموں سے روندا نہیں تھا یعنی اس زمین پر تم نے کبھی پاؤں نہیں رکھا تھا رقان اللہ کلی شعین قدیر اور اللہ رب العزت ہر شہر پر قادر ہے جس کو چاہے فقیر کر دے جس کو چاہے بادشاہ بنا دے جس کو چاہے زیر کر دے اور جس کو چاہے اللہ تمہارے پتالہ غالب کر دے کیونکہ یہ غلبہ اس کی طرف سے تو یہ صورت الحزاد کی آیات کل بھی اسی لیے پڑی گئی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج جو حالات مسلمین پر گزر رہے ہیں وہ ان حالات سے بہت ملتے جلتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان تو ہر پہاڑ جیسے تھے ہمارے جیسے ایمان ہیں الحمدللہ توحیدیوں ہی کے ان کے مقابلے میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس وقت کفر اوپر اور نیچے ہر طرف سے یعنی ہمارے اندرونی دشمن بھی موجود ہے اور بیرونی دشمن بھی ہر طرف سے گھیراؤ کیے ہوئے اور اس طاقت کے ساتھ وہ لوگ چڑھ دوڑے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی نقصان کی پرواہ کیے بغیر چڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ رب الجلال بل اکرام ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے اور اللہ ان کی عزت کو میں ملا دے ہاں جی تو یہ سورہ فل احزاب کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا تھا کہ اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ جا جنود جب تمہارے اوپر جنوب جنگ کی جمع ہے بہت سارے لشکر چڑھائے <لَمْتَرَوحَا> پھر ہم نے تند ہوا بھیجی ان کا جو کہ اکھاڑ پھینکنے والی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے نازم کیے جنہوں نے انہیں برباد کر دیا ان کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا ان کے دل بیٹھ کے وکان اللہ جی من بسیرا فرما کم فو کی کم جب وہ تمہارے بالائی علاقوں سے تم پر چڑھ دوڑے ومن اصفل منکم اور تمہارے زیر علاقوں سے بھی وہ تمہارا گھیرا کرنے لگے اور تم پر دشمنی کا اعلان کرنے لگے ازل ابسار بالا گتل کلو بلحنا بن لنا اور تم اللہ سے طرح طرح کی بزنیاں کرنے لگے یہ منافقین کے بارے میں ہے اور ان کے بارے میں جن میں ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا تھا کنالبن اس وقت مومن آزما لیے گئے اور انہیں سختی سے ہلا مارا گیا رفت الجلال والاکرام نے تھوک بجا کر ایمان کا امتحان لیا اور جو ایمان والے تھے جب انہوں نے لشکروں کو یوں مدینہ پر اور سیوں اور بادلوں کی طرح چھائے ہوئے دیکھا تو ان کا ہاوا ما وا آدا نلہ یہی تھا جو اللہ اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وفاد اللہ ہُوا <وَرَسُولُ> اور اللہ کا رسول بھی سچ ہے یعنی سچ کہتا ہے ان کی سچائی کی دلیل یہ حالات بھی ہیں اور اللہ بھی سچ کہتا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول وہ ماں زاد ان ایمان اور ان کا ایمان اور تسلیم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ایمان میں بھی اضافہ ہوا اور اطاط میں بھی اور جب منافقون نے یہ حالات دیکھے تو کہا ماں ودن اللہ و رسول ہوں اللہ غرورہ اللہ کے رسول کا وعدہ دھوکہ نکلا ماض اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کو شکست خدا دیا ان کے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئی ان کی ہنڈیاں جو آگ پر پک رہی تھی وہ بھی اللہ تعالی نے الٹا دی ان کے دل بیٹھ گئے اور یہ بزدنی کے ساتھ واپس چلے گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور یہ صحیح تفسیر ہے ابن کثیر سے اس کی تفسیر بہت سے علماء نے کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ہائی بن اختب جو تھا یہ گیا بنو قرضہ کے پاس حالانکہ وہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ آحت نبھا رہے تھے اور درست چل رہے تھے ان کو کہنے لگا کہ اس کے سردار کو اس کا نام تھا قعب بن اصد کہ قعب بن اسد تجھے کیا ہو گیا میں تیرے پاس زمانے کی عزتیں لے کر آیا ہوں تجھے بڑا سردار بنانے آیا ہوں اصی تبھی کوحادی ساد میں قریش اور اس کے ساتھ مختلف قبائل جو قریش کے ہیں اور غیر قریش کے غطفان و اخبار غطفان قبیلہ اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں سب کو جمع کر کے تیرے لیے لے آیا کس لیے لے آیا ولا یا ہا ہ وہ یہاں پر ہی رہیں گے حتیٰ محمدن ما حتیٰ محمد حتیہ محمد اصحب رضوان اللہ علیہ مجمعین صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو جڑتے اخاڑ دے بالکل امریکہ یہی کچھ کر رہا ہے آج صرف اسے دشمنی ہے تو خاص اسلام سے اور خاص اسلام کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی توہین کرنے کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے کہ اگر یہ کوئی معاملہ سیاسی ہوتا یا مسلمانوں سے کوئی ایسی غلطیاں سرگرد ہوئی ہوتی کہ جس کی وجہ سے کفار کو ان پر بھڑکنے کا موقع ملا تو یہ بات غلط ہے وہ صرف بھڑک رہے ہیں تو اسلام پر اور اسلام کے رسول پر صلی اللہ علیہ و وسلم اور اس رسول کے مطمئن پر علیہ السلاۃ وسلام کہا آج ڈر سے اکھاڑ کر پھینکنے کا ذر میں تیرے پاس موقع لایا کاب نفر کاب نفر جو کرزیوں کا سردار تھا بنو قرضہ کا وہ کہنے لگا بل وی ات اتنی بز تو قسم ہے رب کی میرے پاس زمانے کی ذلت لے کر آیا کہ مجھے زمین کر دے اور ہم کو رسوا کر دے وہی حاطا یہ ہے بنا سب ان کا مشغوم تم ملحوس انسان ہے محوثت لے کر آیا مل ہمیں چھوڑ دے جا جو کرنا ہے کر ہم نہیں ان سے مواد توڑنے والے فلم یا بہ یہ تین دن اور تین راتیں اس کے ساتھ ایسا چمٹا اور اس قدر اپنی چالاکیاں اور اپنی زبان کی سازی جو ہے وہ کرتا رہا ایسا زبان دان تھا کہ آخر کار اس یہودی کو اس نے وعدہ توڑنے پر مجبور کر دیا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر کچھ نہ ہوا اللہ لشکروں سے نبی اکرم صلی اللہ صاحبہ کا کوئی نقصان نہ ہو تو میں کل تمہارے پاس آ جاؤں گا جو تمہارے ساتھ ہوگا وہی وہ برداشت کروں گا فلم نہ جب نے کو توڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا سخت دکھ ہوا اور مسلمانوں کو بھی بہت دکھ ہوا پھر سر سب کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ سلاۃ وسلام کی مدد فرمائی آپ کو نصرت ہوئی احزاد پر اور اللہ تعالی نے انہیں تمانچہ مارا اور وہ تو دفع ہو گئے تو نبی علیہ اللہ رسول اللہ علیہ المدینہ نبی علیہ اللہ مدینہ کی طرف لوٹے وہ آئیے جام آپ تعریف کیے گئے تھے اور آپ فتح یاد لوٹے تو لوگوں نے اپنے اسلحہ ہاں اتار دیے تو بھائی یہ روایت اصل بخاری میں بھی موجود ہے اور بلکہ مسلم میں بھی موجود ہے یہاں پر تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ دی جی گئی تو کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلاۃ والسلام گرد و غبار اور جنگ کے اندر جو آدمی کو مختلف احوال پہنچتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بالکل یعنی آرام سے تازہ کرنے کے لیے نبی نے فلاط و سلام غسل فرمانے لگے اور آپ نے ہتھیار اتارنے کا ارادہ کیا بلکہ ہتھیاروں کو اتار دیا آپ غسل کے قریب تھے ام خلامہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہ اس تبدہ لہ جبرین کہ جبریل علیہ السلاط وسلام نمودار ہوئے انہوں نے امامت پہنا ہوا تھا فکالا اوزت یا رسول اللہ جبریل بھی جو اللہ کے سب سے زیادہ مکرم فرشتے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں رسولوں کی طرف علیہ السلاط وسلام وہ بھی نبی علیہ سلاط وسلام کو رسول اللہ کے خطاب کرتے اوزاطلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے اسلحہ اتار دیا کالا نام کہا ہاں ملائے کا نا تو ابھی اپنا اسلحہ نہیں اتارا وہ تو ابھی جنگ کی حالت میں اور ابھی ابھی مجھے واپس لوٹنے کا اور آپ کی مدد کرنے کا حکم ہوا نبی علیہ اللہ نے سن کالا پھر کہا ابراہیم نے ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو حکم بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان وسلمگا کیا بنی قریگا کی طرف چلیے صحابہ نے کس تھکن کا تجربہ کیا اس جنگ میں وہ ہم گمان نہیں کر سکتے اور کس حال میں زخم اٹھائے حتیہ کہ سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اوس کے سردار تھے اور زبردست قسم کے مستقیم الحال مسلم تھے بدری بھی تھے اور ہر اعتبار سے نبی علیہ سلاط والسلام کی وفاداری کی وہ داستان انہوں نے رقم کی تھی جو ہمیشہ ایسے اقابلون ہی کے حصے میں آیا کرتی ہے ان کو ایسی چوٹ لگی گٹنے کے اندر کہ ان کی رگ جو تھی سب سے زیادہ جو خون انسان کو ٹانگوں کے اندر مہیا کرتی ہے وہ کٹ گئی اور ان کا خون رکتا نہیں تھا نبی علیہ سلاط والسلام نے ان کا خیمہ پیمار داری کے لیے مسجد کے اندر لگوا دیا تھا وہ بھی اس میں زخمی ہوئے اور صحابہ انتہائی تھکن سے چور تھے اور زبردست تکلیف اٹھا کر اللہ کی فتح کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے کہ یکدم حکم آ کہ آپ بنو قرضہ کی طرف جانا ہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں بنو قرضہ کو بول چال کے ساتھ برباد کر کے رکھ دو ان کو بالا کر دو یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں تو نبی علیہ سلاۃ اسلام فوراً چل نکلے اور لوگوں کو حکم دیا کہ بنو قریضہ کی طرف نکلو اور اللہ کے نبی علیہ سلاۃ اسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی بھی شخص ظہر کے بعد حکم دیا لاد الم تم السر اللہ بنی قرعہ یہ بخاری میں موجود ہے الفظ کہ تم میں سے کوئی نماز نہ پڑے ظہر کے بعد نکل جاؤ چند میلوں کے فاصلے پر تھا بنو قرضہ کا شرط میں مقام کلے وغیرہ نکل جاؤ اور کوئی شخص نماز نہ پڑھے اثر کی مگر بنو کر پہنچ کر راستہ میں صحابہ اختلاف ہوا رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نماز کا وقت ہو گیا یہ کچھ بنیادی اختلاف نہیں یہ اجتہادی اختلاف ہے جو کہ ایک فکر چیز بعض نے کہا کہ اثر کا وقت ہو چکا ہے ہم اثر کو اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ صلاح والسلام کو یہ فرمانا کہ اثر وہاں پر جا کر پڑھو اس سے مراد یہی تھی کہ جلدی جاؤ تو ہم جلدی جلدی جا رہے ہیں نے اث پڑ لی اور دوسروں نے کہا نہیں ہمیں تو یہ الفاظ ملے کہ اثر جا کر بنو قرضہ میں پڑھو ہم تو وہی پڑے کچھ لوگوں نے اثر نہیں پڑی اور بنو قرضہ میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر اثر پڑے جب دونوں کا قصہ اللہ کے نبی پر بیان ہوا لم یو انف تو نبی علیہ السلاق اسلام نے کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہا کسی پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا دونوں گروہ جو تھے وہ اہل حق قرار پائے اسی سے یہ ثابت ہوا کہ اجتہادی طور پر مومن کا جب بالکل سینا صاف ہو اور اللہ کے لیے وہ ایک عمل کرے نیتیں بالکل درست ہو اس عمل میں دونوں میں اختلاف ہو جائے تو دونوں اجر کے مستحق ہیں البتہ جو شخص زیادہ صحیح ہے اس کو دوہرا حضر ملے گا اور جو شخص اس کی اتحادی غلطی ہے اس کو اکارا حضر ملے گا تو یہ فقہا کے نزدیک یہ حدیث ایک بنیاد ہے اتحادی معاملات میں اہل حق اور اہل علم کے اختلاف میں دونوں میں سے کسی کو تانا نہ دے گی دونوں میں سے کسی کو نبی علیہ الصلاط اور نے کتانی برا بھلا نہیں کہا تو اللہ کے نبی پہنچ گئے علیہ سلاط والسلام پچیس راتیں نبی علیہ سلاط وسلام نے ان کا محافرہ کیا علم تو علیم الحال جب ان کی حالت بگڑنے لگی اور ان پر یہ عرصہ بہت گراں گزرا اور ادھر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیے تھے اللہ تو فرماتا لا ان تم اشد راہ پتم تھی سدور ہن تم جو ہو ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ روب کا باعث بن گئے وہ اتنے بےمان ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے اتنے دور ہے کہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی دقت تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام وسلام نے ان کا محاصرہ کیا بیس پچیس راتیں محاصرہ جاری رہا جب ان پر بہت حالات تنگ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سات دن معاذ ہمارے اندر کوئی فیصلہ کرے تو ہم تیار ہیں کلا کو چھوڑنے کے لیے کیونکہ سات بن معاذ جنہیں چوٹ لگ چکی تھی یہود کو پتہ نہیں تھا وہ جاہلیت کے دور میں اوف اور یہ بنے قرضہ کی دوستی تھی قبائل میں جو معاہدہ دوستی ہوتی ہے اس انداز کی دوستی تھی تو انہوں نے کہا چونکہ ہمارے بڑے مراسم رہ چکے لڑائی میں بھی اور صلح میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو سات بن معاذ بہترین آدمی ہے وہ ہمارے بارے میں نظر کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے قبول کیا تو انہوں نے فوراً اس پر راضی ہونے کا اظہار کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام کے فیصلے سے بچ کر ہم اپنی مرضی کے سردار جو مسلمانوں میں ہیں اس کے فیصلے پر آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے بنے کے کے بارے میں وہ بھی کا ایک قبیلہ تھا عبداللہ ابن ابئی کو ان کے کہنے پر مقرر کر چکے تھے کیونکہ عبداللہ ابن ابئی ان کے قبیلے کے ساتھ دوست رہ چکا تھا جاہلیت میں اور عبداللہ ابن ابئی نے ان کے ساتھ نرمی بہت کی تھی ظاہر ہے جو منافق آدمی تھا اس نے نرمی کی تھی ظاہر اسلام کو اسے فائدہ دیا اور یہاں پر سات بل معاذ اب ان میں فیصلہ کرنے والے تھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام کی حکمتوں میں سے اور تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ کبھی عزت والے شخص کو خواہ و کفوار میں ہو یا مسلمین میں ہو خامفا بے عزت نہ کیا جائے تاکہ حالات اگر اسے عزت دینے کے ساتھ ساتھ درست ہوتے ہیں تو ان کے درست ہونے کے امکانات زیادہ ہیں لوگوں کے جہنم سے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں اسی لیے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو کہا الا عظیم روم روم کے عظیم کی طرف یہ عزت نہیں ہے اس کی اصل یہ ایک طریقہ ہے یہ ایک اسلامی دستور ہے کہ رومی اسے اپنا عظیم مانتے ہیں ہم بھی اسے عظیم اس لیے کہتے ہیں کہ تو روم کا عظیم ہے رومیوں کا تاکہ اس کو کسی قسم کی عزت نفس دامن نہ ہو اگر اس میں ایمان لانے کے لیے کچھ جھکاؤ ہے تو بڑھ جائے وہ بھی بڑھ جائے جہنم سے لوگوں کو بچا لے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی رسول ہونے کے باوجود یہ فیصلہ ساد کے ذمہ ڈال دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکل جاتے کہ انہیں مجھ سے تعصب ہے انہیں ساد کے ساتھ قربت رہ چکی ہے جاہلیت میں اب اگر کے ساتھ ایمان لا چکے شاید کے ساد کے آنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس فیصلے کو قبول کرنے میں زیادہ مطمئن ہوں گے اور پھر سادھ کے قبیلے کے اندر جو لوگ مسلمین ہیں جن میں کبھی قبائلی پرانے تعلق کی وجہ سے کوئی جاہلیت ابھر پڑے تو ان کا نقصان ہو سکتا وہ بچ جائیں گے جیسے کہ نبی علیہ صلاح السلام نے کہا بیت اللہ کو میں گرا کر اس کو ابراہیمی بنیادوں پر بنا دوں یہ میری خواہش ہے دو دروازے ہوں ایک سے لوگ داخل ہو ایک سے نکلے سارے لوگ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر جیسے حتیم میں داخل ہوتے ہیں یہ عجر و ثواب حاصل کرے مگر آج کا تیری قوم نئی نئی مسلمان ہے یعنی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کوئی نیا نیا مسلمان دل میں اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی ایسی چیز لے آئے سنگا علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں کہ وہ ہلاک ہو جائے ایسی ہمیں بہت سی چیزیں نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتی ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت عبداللہ ابن وبئی کر انہوں نے عائشہ صدیقہ پر بہتان جو ہے اس میں تراشا اور اس کو عام کر دیا مسلم میں اور نبی علیہ اللہ اسلام کو سخت ایزا ہوئی حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ماں باپ کے پاس بھیج دیا گیا تو اس وقت اللہ کے رسول ممبر پر سوار ہوئے اور کہا کوئی ہے مجھے اس شخص کی ایزا سے نجاب دلائے تو فوراً سات بن مواز اٹھے عو کے سردار یہی سات بن مواز جو آج فیصلہ کے لیے آ رہے ہیں اس جنگ میں بنو کو رہ اور کہا یا رسول اللہ اگر میرے قبیلے میں سے ہے اورس میں سے تو حکم دیجیے میں ابھی گردن اتارتا ہوں اس پر ایک اور بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا اگر یہ ہمارے بھائیوں حضرت کے اندر ہے تو پھر آپ حکم دیں میں اس کی گردن اتار دوں گا اس پر سات بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو انسان ہونے کے ناطے قبائلی ہونے کے ناطے ان کو غصہ آ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو, تو کون ہے جو حضرت میں سے کسی کی گردن اتارے گا اسی وقت اس بن حزیر تھے اور انہوں نے کہا تو منافق ہے اور منافقوں کے حق میں بات کرتا ہے جبکہ یہ بدری اور بہت بڑے صحابی تو یہ چیزیں قبائلی ہوتی ہے ان کا خیال رکھنا ایک مسلمان عالم کے لیے مسلمان رہنما اور مسلمان حاکم کے لیے ضروری ہے اسی لیے ہمارے مجاہدین بھائی یہاں پر جو جہاد کر رہے ہیں یا عراق وغیرہ میں وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ قبائلی سردار کو خام خانہ چھیڑا جائے جب تک کہ اس کو چھیڑنا دین کے نقطۂ نظر سے فرض عین نہ ہو جائے ورنہ جہاں تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے اسے برداشت کیا جائے تاکہ یہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا رہے مگر یہ نہیں کہ اس سے کفر و شرک سے بھی سرف نظر کر لیا جائے یہ بہرحال حرام ہے تو بہرحال وہ سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عل کے حکم پر راضی ہوئے کہ جو ہمارے اندر وہ حکم کریں گے ہمیں قبول ہے جب سات کو یہ معلوم ہوا تو وہ بیمار تھے بہت سخت چوک لگی تھی انہیں ایک خچر تیار کر کے اس پر بٹھایا گیا تو انہوں نے ایک دعا کی ساتھ میں کہا اللہ عما ان کن کا اب قئی کام اب کینی لہا تو اب کینی لہا و ان اے اللہ اگر قریش کے ساتھ ابھی کوئی مارکا باقی ہے مسلمانوں کا تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں اس مارکے میں شریک ہو کر تیری وفاداری کی داستان کو رقم کروں اور اگر اللہ تعالی قریش ہمیشہ کے لیے جنگ کے قابل نہیں رہے اور احزاب کے بعد جنگ احزاب کے بعد جنگ خندق کے بعد پھر مسلمان ان پر حملہ کرنے والے تھے اور قریش کو کبھی جرت نہیں تو انہوں نے کہا اللہ اگر یہ مار کا فرد ہو چکا اور قریش کے کس یہ خوردہ ہو چکے ہیں اور دوبارہ کبھی حملہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور میری زندگی کو ختم کر دے اسی حال میں کہ میں تیری تابے دعید داری کرتا ہوں تیرے پاس پہنچ جاؤں ولاد سمت اور مجھے اللہ موت نہ دینا حد تک تو کر رہا جب تک کہ بنو قریضہ کی شکست سے میری آنکھیں نہ ٹھنڈی کر دیں یہ صاحب کی دعا تھی اور ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے بنو قرضہ کی شکست کے بعد اسی زخم کے ساتھ شہادت سے سرفراز ہوئے پجا و اللہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور ایسی تقدیر سے بات بنی کہ یہود نے خود کہہ دیا کہ ہم تو اس کے فیصلے پر مطمئن ہیں اب ان کو بلایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً اس کو عزت کے ساتھ سواری سے اتارو تمہارا سردار آ گیا اور اتنی عزت میں ملی کہ نبی علیہ اللہ نے تم یوں علاج سیدھو اپنے سردار کے لیے اٹھو اور اسے فوراً اس جگہ پر پہنچاؤ جہاں پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے بڑے اکرام بڑے احترام کے ساتھ آپ کو فیصلہ کے لیے وہاں پر دکھا دیا گیا جو جگہ پہلے سے ان کے لیے مقرر تھی اور یہ یا یاد رکھیے کہ ساتھ جب فیصلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کے قبیلے کے مسلمین ان کے ساتھ چنتے ہوئے تھے اور کہتے تھے یا صاحب انہم موالی کا ہو سکتا منافقین بھی ہو کہ اے احساس یہ کئی دوستی والے ہیں جہلیت سے ان کے بارے میں نرمی کرنا میرا کیپو اس پر رکت تاریخ کرتے نرمی کی باتیں کرتے اور اسے ہر طریقے سے نرم کرنے کی کوشش کرتے وہ اور وہ خاموش تھے لا ان کو کوئی بات نہ پلٹ کر کہتے اکثر کالا ربی اللہ تعالان ہوں جب بہت ہی الحاق کے ساتھ انہیں نرم کرنے کی انتہائی کوشش کی تو ساخ نے کہا لکد عام اللہ کا آج تو وہ وقت آیا سات پر کہ سا اس بات کو ثابت کر دے کہ اللہ کے راستے میں وہ کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے والا خوم نے پہچان لیا انا ہوں انا ہوں غیر مفت تب ہوں انہیں چھوڑے گا نہیں سات سات تو رگڑا لگائے گا ان کا سلمہ دنان خیمہ اب عزت کے ساتھ جب بٹھا دیے گئے تو سب کچھ باتیں پوچھتے دے سلم قال ع رسول اللہ نبی علیہ صلاح اسلام نے کہا انا اللہ علیہ یہود کی طرف اشارہ کر کے بنو رضا کی طرف نبی علیہ صلاط اسلام نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سعد کے حکم پر راضی ہیں فاہ تم فی ہندما شرد جو چاہتے ہیں ان میں آج فیصلہ کرو فقال ربی اللہ تعالی عن تو سعد کہنے لگے وہ حکم نافذ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حکم ان پر نافذ ہوگا کالانہ آپ نے پرواہ بالکل ہوگا وعلا من فیحادی اور جو اس فیمل میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ جہاں مجھے اتارا گیا ان پر بھی میرا حکم ہی چلے گا انہوں نے کہا ہاں قالانہ مِن فِي الرَّسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اب سعد میں نبی علیہ السلاۃ سے منہ پھیرا اور دوسری طرف رخ کر دیا اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کے خیمے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ان پر بھی میرے ہی حکم چلے گا کیونکہ نبی علیہ السلاطلام کی جلالت کی عظمت کی محبت کا تو یہ جت نہ دے سکا کہ وہ نبی علیہ السلاۃسلام کے منہ سامنے رکھے اور پھر یہ بات کرے نبی علیہ سب مقاتلین جو لڑنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے سب بالغوں کو تسبا جو ریتال اور ان کی عورتوں کو اور ان کے مالوں کو پکڑ لیا جائے عورتوں کو بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور مال ان کے غریمت ہو جائے سکال عل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ صلاط السلام نے ساتھ کو یہ خوشخبری سنائی لق حکم کا بحک منفی سب استماوات جو اللہ کا ساتھ آسمانوں کے اوپر حکم ہے ساتھ تو انہیں وہی حکم کیا اس کے بعد کیا سما امر رسول اللہ صلی اللہ الب وسلم خود بل ارد پھر نبی علیہ السلاط وسلام کے رقم سے خندقیں کھودی گئی انہیں باندھا گیا اور سات سو یا آٹھ سو آدمیوں کی گردنیں اتار دی گئی یہود سے معلوم ہوا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اسلام بڑا فلاج دین ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں لڑتا کسی کو قتل نہیں کرتا تو یہ بات سو فیصدی غلط ہے اسلام حق کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اس کے اس حق کے راستوں میں جو شیاتی اس بات پر اڑ جاتے ہیں کہ لوگوں تک حق نہیں پہنچنے دیں گے اسلام ان کی غزلیں اڑا دیا سکتا یہ اللہ کے نبی رحمت اللہ عالمین ہے انہوں نے سات سو یا چھ سو انسانوں کو قطع کیا اس لیے کہ یہ خبا تھا اور یہ وہ شرارتی یہود تھے جو مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے ہمیں ہماری تاریخ لاکھ بھول جائے یہود کو تو نہیں نا بھولی وہ تو آج ہم سے وہی بدلہ اتارنا چاہتے تب ہیں تبھی اسی نبی کے ساتھ پھر وہ بے ادبی اور گستاخیاں کر رہے ہیں جو یہ اس وقت کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے اپنی ذلت کو اپنے اوپر دعوت دے رہے ہیں جس طرح یہ اس دن غریل ہوئے تھے ان اسی طرح ان کی گردنیں اترنے والی اور یہ دیکھ لیجیے کہ نبی کے خلاف مدد کرنے والے کا کیا اللہ تبارک مطالعہ نے فیصلہ کیا اور یہی فیصلہ ہوا کرتا ہے ان لوگوں کا جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرتے ہیں آج کفار مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے نکلے ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا جب بھی مسلمانوں پر انہوں نے قبضہ حاصل کیا قدرت پائی وہ آپ جانتے ہیں گوسنا میں انہوں نے مردوں کو چلتے ہوئے لکڑی کے آرو پر پھینکا اور ان کے ٹکڑے کیے اور عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے یہ لوگ ہمارے بارے میں اسی زد میں ایک نبی کی امت ہے اور حقیقت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تنگ کرنے والی کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان مہاجرین کے لیے ہے غنیمت کے مال اللہینا اللہ وینا اخرجوار ونوال جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے اللہ کی وحدانیت کے لیے نکال دیے گئے ہیں یم کا من فضلم منا اللہ رضوانہ اب ان کی زندگی کیا ہے یہ سنگلاخ چٹانوں میں پہاڑوں میں وادیوں میں صحراؤں میں یہ بھوک کے پیاسے یہ دکھ سہتے ہوئے یہ اللہ تعالی کی رضوان تلاش کرتے اللہ کا فضل تلاش کرتے وہ یعنی سرول نا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے یعنی ان کے دین کی مدد کرتے ہیں آج اللہ کے رسول کی مدد سے مراد یہی ہے کہ ان کے دین کو عزت دی جائے ان کے دین کو بلند کیا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب جو ان کے مقابلے, مقابلے پر لڑنے کے لیے آئے اور سب وہ امت مسلمہ کے افراد لڑائی میں شامل ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں ان کی خیر خائی کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے دوش بدوش اپنے میدانوں میں کیونکہ مختلف میدان ہیں میڈیا کا میدان ہے تعلیم کا میدان ہے معاشرت کا میدان ہے معیشت کا میدان ہے اور اس کے بعد ثقافتی میدان ہے تہذیب کے میدان ہے ہزاروں میدان ہے تبلیغ کا میدان ہے ہر میدان میں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جب تکرار ہیں کفار کے ساتھ یہ سب مجاہدین ہیں سب وہ اللہ و رسولہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے وہاں بھی کو کہا کہ تضاہر علیہ بالاسم والعدوان یہاں بز... کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کفار کی مدد کی اور علی تم اپنے یہودی بھائیوں پر کفار کی مدد کرتے چر دوڑے اور اس وجہ سے اللہ کہا بارک و تعالیٰ نے باغ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے کیونکہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں پھر تم دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو اور کہتے ہیں اللہ کی کتاب کا یہ حکم ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا چاہیے ہر حالانکہ قیدی بنانے میں بھی تم مددگار تھے اصل تم اینون بعد ان کتاب کا تک فرونہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے بعض سے کفر کرتے ہو جبکہ یہ عمل تھا معلوم ہوا بعض عمل کفر اور ایمان کا فیصلہ کر دیا کرتے اور یہ عمل ان امال میں سے ہے مسلمانوں پر کافروں کی مدد کرنی کہ ان لوگوں کو تعطیب کر دیا جائے یہ سزا اتنی سخت ہمیں ایک تو اس وقت ملتی ہے جبکہ موسا علیہ سلاسلام کی قوم میں بچڑا پوجا تھا سخت ان پکم ان کو بھی حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو اور ستر ہزار انسان قتل ہوا تھا ایک ہمیں آج نبی رحمت رحمت اللہ عالمین کے ہاتھوں سے قتل ہوتے ہوئے یہ یہود دکھائی دیتے جنہوں نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوا کہ یہ بدترین گناہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں اترے ہوں ان کی مدد کرنا اور ان کی مدد کرنے والوں پر کوئی نرمی نہیں یہ سات دن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ من اور عن نافذ کیا گیا اور ان کو جڑ سے اخاڑ پھینکا گیا کہتے کہ اس قصے کے اصل جو ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور اللہ نے ان کو اتارا ان کے کل سے جنہوں نے زاہر زاہر کا کیا مفہوم ہے اے انہوں نے لشکروں کی مدد کی تھی عدو اور انہیں انہوں نے سامان جنگ اور دوسری ضروریات کے ساتھ مدد پہنچائی تھی اللہ ہر ڈی رسول اللہ کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرے صلی اللہ علیہ وسلم من عالم کتاب اہل کتاب میں تھے یعنی بن قریضہ من من بعض مخباس بنی اسرائیل جو کہ بنی اسرائیل میں تھے اور یہ بنو قریضہ آباد کیوں ہوئے تھے یہاں تک اس کی تاریخ یہ ہے کہ بنو قریضہ کے آباد کیونکہ یہ سب سے زیادہ کتاب کے بھی عالم تھے اشراف تھے نا یہود تھے بڑے لوگ تھے تو انہوں نے جب اپنی کتاب میں دیکھا کہ وہ نبی مبوس ہونے والا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہے یاد میرے بعد آئے گا اسمو احمد جس کا نام احمد ہے عیسا نے کہا علیہ السلام تو انہوں نے اس بستی کو مدینہ خیال کیا اپنی کتابوں کی نشانیوں سے اور ان کے بڑے آکر مدینہ میں اس لیے آباد ہو گئے کہ جب وہ نبی مبوس ہوگا تو ہم ہم اس کے پاس ہی بیٹھے ہوں گے ہم اسی وقت اس کے آتا قبول کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور ہم پھر عزت والے ہو جائیں گے مگر انہیں اس بات کا غصہ تھا اور اس بات کی ضد تھی اور اس بات کی ہم ناپت کی تھی کہ اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں بنو اس ہاتھ میں سے کیوں نہیں آتی لہذا ہم نہیں مان سکتے اگر بنو اسماعیل میں نہ ہوتے تو ہم مان لیتے یہ ضد اللہ تعالی کے مقابلے میں اور شرط یہ اسلام کو کرتی کوئی بھی شخص اپنے اسلام میں اللہ کے ساتھ کوئی شرط لگانے کا حق نہیں رکھتا اسلام نامی اس بات کا ہے کہ بغیر غیر شرط بغیر کسی شرط کے غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے یہ اللہ کا دین ہے تو اللہ کا دین تکراو ہے یہ جہاد کی آمد تک بند نہ ہوگا جب تک مسلمین اس دنیا میں موجود ہیں الا یہ کہ کفار فار ساری دنیا سے مٹ جائے اور اصال صلاح و اسلام کی حکومت قائم ہو جائے اس وقت تو کپر ہوگا یہ صرف اسلام ہوگا پھر جہاد ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی پھر اللہ مسلمانوں کو بھی موت دے دے گا اور انہیں ان کے ان ٹھکانوں پر پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر دیے پھر اللہ نے اس زمین کا مسلمین کو وارث بنایا تو آج کے حالات میں کسی مسلم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مارکے میں داخل ہوئے بغیر اللہ کی جنت کو حاصل کر لے ہر شخص کو اس کے ایمان کے مطابق امتحان لیا جائے گا اور جب تک وہ حضب اللہ کے ساتھ حضب شیطان کے مقابلے میں عملا شرکت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا اسلام لفاق سے پاک نہیں ہے اور جو کوئی ان کافروں اور دشمنوں کی مدد کرے گا مسلمانوں کے مقابلے میں تو یقیناً اس کا گناہ خوش رہا ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کرنے والا ہے بعض قسم کی مدد اگر سوچا جائے تو وہ ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ بھی ہم چھوڑ دیں مثلا وہ جو ہربی کافر جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اگر ان کے ہاں جو استعمال کی چیزیں بنا کر انٹر نیشنل مارکیٹ میں پھینکی جاتی ہے جیسے ٹیکسی ہے یا اس قسم کی چیزیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے دوائی کی بات نہیں کرتا کسی ایسی چیز کی بات نہیں کرتا جس کے بغیر گزارا نہیں ہے جس کے بغیر ہم کپار کے مقابلے کے لیے ہی بعض مثلاً نچیلیں تیار کرنا بعض اسلحہ تیار کرنا بعض سواریاں حاصل کرنا تاکہ ان کے ذریعے مجاہدین یہاں سے وہاں جا سکے چیزیں یہاں سے وہاں لے جائی جا سکے اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو ان کوئی پکڑ نہیں مگر وہ چیزیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے یہ دل میں ان کی دشمنی کا احساس بیوار کرنے کا باعث ہے اور ہمیں ان کی جنگ میں یہ محرک بنانے کا بات اور ہمارے بچوں کو ایک تربیت ملتی ہے کہ وہ مزے دار چاکلیٹ جو کبھی ابو لایا کرتے تھے ٹیکسی کے ساتھ سلاد کھانا کتنا مزہ دیتا تھا سہنت کے ساتھ یا جو بھی کوئی ان کی جہور کی جو ہر ہے کپا ان کے پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیں ایک آسانی تھی یہ مزہ تھا اس میں وہ مزہ نہیں ہے اس میں وہ آسانی نہیں جو قابل برداشت ہے تو بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اے بچوں تمہیں پتا نہیں ہمارے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم اللہ وسن کا کیا مقام ہے تو بچوں کی جب دردنیں جھک جاتی ہیں انہیں نبی علیہ اللہ اسلام کے مقام کے بارے میں ان کی محبت پیدا کرنے والا کوئی واقعہ سنا کر کہا جاتا ہے یہ ہمارے نبی کے کارٹون بناتے ہیں یہ ہمارے نبی کو گالی نکالتے یہ مجاہدین کے سینوں میں گولیاں مارتے ان کی لاشوں کو جلاتے ہیں ان کو اتنی اذیت دیتے ہیں کہ ان کی آنکھیں باہر کو ابل آتی ہیں اور ان کی زبانیں ان کے منہ سے نکل کر الٹ کر ان کے چہرے پر نپٹ جاتی ہیں یہ اتنے ظالم ہیں یہ انہیں سانس بھی نہیں لینے دیتے یہ مردوں کو بھی مارتے عورتوں کو بھی مارتے کیا ان کی پروڈکٹ تم کھاؤ گے تاکہ ان کی معیشت کو فائدہ پہنچے ورنہ یہ ایک جہاد ہے اسام بند لادن میں تو بہت پہلے بار فعودیا میں کہ میری ماں اور بہنوں تم گھر بیٹھ کر جہاد میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتی تم اور مسلمانوں میں الحمدللہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے لسٹیں مہیا کیے روز مرہ کی استعمال کی چیزوں میں ان چیزوں کے نام درج کیے ہیں جو چیزیں ان جہود کی اور ان نفارا کی بنائی ہوئی ہیں جو آج مسلمانوں پر جنگ کا الاؤ جو ہے وہ بھڑکا رہے اس کو چھوڑنا غورت ایمانی کی نشانی اور ہم نے دیکھا ایک دفعہ سعودیہ میں ہم جدہ شخص نے کہا آؤ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں البیٹ میں وہ سعودیہ کی تو کھانا بنانے والی کمپنی ہے تو ہم غلطی سے پہلے دروازے پر چڑھ گئے یہ دروازہ وہ دوسرا تھا اس کا ایک کون کون سے ہے کے ایف سی کا تھا اس میں ہم چڑھ گئے غلطی سے جب دیکھا تو بندہ ہی کوئی ہم نے کہا الٹھ پہ تو بھاری نہیں آتی یہ کس طرح کا البیکٹ ہے کوئی ایک بندہ نے دیکھا بیٹھا ہوا تو بہرا آیا اس کا چہرہ لچکا ہوا تھا سدمے کے ساتھ اسے پتا تھا یہ مولوی کہاں سے وہ غلطی کا معاملہ ہے اور کچھ نہیں اس نے کہا کیا لاؤ یہ کے ایف ہے ہم نے کہا کیا ہم اترتے ہیں اسی وقت ہم اتر گئے ساتھ الٹ پہ گئے الحمدللہ سعودی دینی آل لوگوں نے بہت تعاون کیا مگر بے دین لوگ وہاں بھی بہت ہیں جو کثرت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کے حق میں تو یہ چیز بہرحال احساس پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بغرسی خانے میں وہ لکھتے لٹکا لیں اور ان کو بڑا بڑا کر کے لکھے اور اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو اس طرح تبدیل کریں کہ وہ بالکل ان چیزوں کے قریب نہ پھٹک نہیں اور جہاں تک ہو سکے جہاں تک گزارا چلے آدمی گزارا چلا کیا زبان کی لذت کو چھوڑ نہیں سکتا اپنے نبی کی محبت کے لیے غیرت کے لیے یہ میں بالکل نہیں کہتا کہ استعمال کرنے والا گناہ گار ہے میں ڈرتا ہوں کہ استعمال کرنے والا گناہ گار ہو جائے کیونکہ آخر اگر یہ جہاد کا موقع عورتوں کے پاس بچوں کے پاس اور گھر میں بیٹھے ہوئے مسلمین کے پاس موجود ہے اور یقیناً انجام دار اس کا فائدہ اہل ایمان کو پہنچتا ہے انہیں نقصان ملتا ہے ان کی معیشت کو اچھا حاصل دھٹکا پہنچا ہے ٹیکسی کے چھوڑنے کی وجہ سے جس وقت مسلمانوں نے یہ رویہ اختیار کیا میکڈونلڈ کے ریٹ جو ہے سو اچھا اچھا ہو گئے تھے برگر وغیرہ وغیر. اور پھر یہ بھی گمان ہے کہ ان کمپنیوں کی ریسیپی وہ مسالے وغیرہ باہر سے آتے کہ اس میں سور شامل کیا ہو کیونکہ ہمارے ایک مجاہد دوست جو بڑے عالمی یہ کہا کرتے تھے کہ یقین جان لو کہ تین فیڈ میں جتنے تینوں میں پیک ہو کر آتے ان میں ستر فیصدی کے اندر کسی نہ کسی شکل میں سور کا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ موجود ہے اور یہ مسلمانوں کو بے بےغیر بنانا چاہتے ہیں تو نبی علیہ صلاح کے نے فرمایا کہ اونٹ چڑھانے والوں میں بکار ہوتا ہے بکریاں چلانے والوں میں نرمی طبیعت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جب جانوروں کے چرانے سے ایک طبیعت بنتی ہے تو جانوروں کے کھانے سے طبیعت نہ بنے گی جب امت مسلمہ کے اندر کسی راستے سے سور داخل کیا جائے گا تو شاید اسی لیے وہ لوگ اتنے بےغیرت ہو گئے ہیں کہ بیت اللہ میں ان کا موبائل موسیقی بجاتا ہے اور ان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا بیت اللہ کے اندر وہ اپنی سجاوٹی تصویریں اترواتے ہیں جو گھر میں آ کر لٹکائی جانی ہے کہ میں مسجد النبی میں کھڑا تھا میں بیت اللہ میں کھڑا تھا میرا خیال ہے کہ شاید اس کی ایک وجہ سور کھانا ہو جا. کہ سور کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر داخل ہوا اور انہیں بے حیا اور بے شرم بنا دیا گیا اس واسطے حت المسان سادہ غذا اور مسلمانوں کے بنے ہوئے کھانے مسلمانوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کرے کیونکہ ہم نے ہی اپنے کی اصلاح کر ٹھیک ہے ہم نے نالائک بہت ہے غافل بہت ہے ہم میں وہ لوگ بہت بہتان سے اپنے کام کو دیانداری سے پورا نہیں کرتے ہمیں ان سے کام بھی لینا ہے اور ان کی درستگی بھی کرنی ان پر سختی بھی کرنی تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ قابل ہو جائے کہ کل کو بڑا مار کا شاید اس سے بڑا مار کا ہمیں لڑنا پڑے اس مار کے میں اللہ رب العزت ہمیں ثابت کرنے سے ہم کنار کریں آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنیں حق بات کو ایمان بنانے اس پر جم جانے اور موت تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے اس کے دین سے اور اس کے نبی علیہ صلاح و سلام اور ان کی شریعت سے راضی ہو عامر کتنا جہاز پر ممبر گزرے کر اور ابھی اس کے لیڈر